وک اللہ علطََََََََََََََََََََََََََََََفنار الفافیماف صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل کتاب اس کتاب کے مؤلف شیخ صال شامی نے ان احادیث کو اس انداز سے جمع کیا ہے کہ ان احادیث میں تقرار نہیں ہے اور پھر اس کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے تیسرا مقصد ان احادیث سے تعلق رکھتا ہے جو عبادات پہ مشتمل ہیں اور اس مقصد کے نیچے کئی ایک کتب ہیں ان میں سے دسویں کتاب ہے ازکات از و صدقات زکوٰۃ کے بارے میں اور صدقہ خیرات کے بارے میں اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں پہلی فصل واجب اور فرض زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے بارے میں ہے اور دوسری فصل زکوٰۃ فطر کے بارے میں ہے جس کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے فطرہ بھی کہا جاتا ہے اور تیسری فصل جو ہے وہ صدقہ خیرات کے بارے میں ہے اور اس تیسری فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان میں سے چھٹے باپ کا آج ہم آغاز کریں گے اور اس کے نیچے جو حدیث ہوگی وہ ہوگی چھ سو اناسی سکس سیون نائن تو باپ کیا ہے چھٹا باپ باپ ما تتصدق و بھی زوجت و کہ جو صدقہ خیرات کرے بیوی اور خادم کسی آدمی کی بیوی یا کسی آدمی کا خادم جو صدقہ خیرات کریں اس کا کیا حکم ہے اس حدیث کو جو ہم پڑھنے لگے ہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی حدیث کی کتب میں لے کر آئے ہیں انعائش رضی اللہ انہا قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ سے رویت ہے وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا انفقت من طعام بےتیہ غیرمفصدہ کان رہا اجروہ بما انفقت جب خرچ کرے کوئی عورت جب کوئی عورت خرچ کرے اپنے گھر کے غلہ میں سے اپنے گھر کے اپنے گھر کی خوراک میں سے اپنے گھر کی کھانے پینے کی چیزوں میں سے اس حال میں کہ وہ فساد کرنے والی نہ ہو گھر کو اجاڑنے والی نہ ہو کان رہا اجروہا تو اسے اس کا ادر ملے گا کیوں اسے ادر کیوں ملے گا فرمایا بیما انفقت اس کی وجہ سے جو اس نے خرچ کیا حدیث کے ان الفاظ سے یہ پتا چلا کہ کسی آدمی کی بیوی کسی آدمی کی وائف گھر میں موجود غلہ میں سے آٹے میں سے گندم میں سے چاولوں میں سے جو کچھ موجود ہے اگر کسی خاون کے کسی مہمان کو کھانا کھلاتی ہے تو اسے اس پہ ادر و ثواب ملے گا اور خاون کے دیگر رشتے داروں پہ خرچ کرتی ہے اس کے بچوں پہ اور اس کی والدہ پہ ان کی خاون کی والدہ اور اس کے والد پہ اور ایسے ہی کوئی مسافر آ گیا تو اس کی مدد کر دیتی ہے کوئی مانگنے کے لیے آ گیا تو اس کی مدد کر دیتی ہے آٹا دے دیتی ہے تھوڑی سی گندم دے دیتی ہے تھوڑے سے چاول دے دیتی ہے تو فرمایا اس وجہ سے اسے ادر و ثواب ملے گا لیکن خامن کے گھر میں سے کوئی چیز کسی کو دینا اس میں اس کی نیت درست ہو نیت فساد کی نہ ہو خاون کے گھر کو اجاڑنے کی نیت نہ ہو خامن کے گھر میں موجود غلہ اسے جلدی سے ختم کر دینے کی نیت نہ ہو نیت کیا ہو ادر و ثواب کی تو اگر وہ خاون کے غلے میں سے کسی فقیر کو مسکین کو رشتہ دار کو مسافر کو کچھ دیتی ہے تو اس وجہ سے اسے عجر و ثواب ملے گا لیکن یہاں پہ شرط یہ ہے کہ خامد نے اسے پہلے سے عام اجازت دے رکھی ہو کہ تم کوئی فقیر مسکین آئے تو گھر میں اسے لے کر کچھ استعمال کر سکتی ہو دے سکتی ہو خرچ کر سکتی ہو یا پھر خامند نے واعدے طور پہ اجازت نہیں دی لیکن وہ خامند کے مزاج کو جانتی ہے طبیعت کو جانتی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ تھوڑا بہت میں اگر اللہ کی راہ میں دوں تو وہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا اور اس کے دل میں اس وجہ سے کوئی بھی بات واقع نہیں ہوگی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی عورت خاون کی اجازت کے بغیر ایسا کرتی ہے یہ خام نے روک رکھا ہے پھر بھی ایسا کرتی ہے تو پھر اس کا یہ انداز شریعت کے مطابق نہیں ہے اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امام ابو دعود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے ابو دعود شریف میں تین ہزار پانچ سو پینسٹھ تھری فائیو سکس فائیو قلع الفیق المرعۃ ام بیہا اللہ بدن سعودی حا کوئی بھی عورت اپنے گھر میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے مگر اپنے خامند کی اجازت کے ساتھ یعنی کہ خامن کی اجازت کے بغیر گھر میں سے کچھ بھی کسی کو دینے کی اجازت نہیں, نہیں ہے فقیرہ تو آپ سے سوال ہوا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ولاقام غلہ بھی نہیں دے سکتی کھانا بھی نہیں دے سکتی فقالا تو آپ نے کہا دا افضل اموالنا کھانا غلہ گندم یہ چیزیں تو ہمارے مال میں سے بہترین مال کی حیثیت رکھتی ہیں تو اس حدیث میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ کھانا بھی غلہ بھی خوراک بھی گندم بھی ایسی چیزیں بھی وہ خامن کی اجازت کے بغیر نہیں, نہیں دے سکتی اور جو حدیث اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو آیا ہے کہ جب وہ دے گی تو اسے ثواب ملے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ خامد نے اسے اجازت دے رکھی ہے کیونکہ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ان کے خامد نے اجازت دے رکھی ہوتی ہے وہ پھر بھی اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتیں ان کا دل نہیں مانتا کہ اللہ کی راہ میں دیا جائے بلکہ کئی دفعہ خامد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں تو جس عورت کو خامد نے اجازت دے رکھی ہے یا وہ سمتی ہے کہ تھوڑا بہت اگر میں اللہ کی راہ میں دوں تو میرا خامد اس پہ ناراض ہونے والا نہیں ہے تو ایسی عورت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے گھر کے غلہ میں سے کھانے میں سے خرچ کرے یعنی کہ اللہ کی راہ میں دے چاہے وہ خاون کی والدہ کو دے چاہے خاون کے والد کو دے چاہے خامن کی اولاد کو دے یا مہمان کو دے یا فقیروں کو دے غیر مفسدہ تین اس حال میں کہ خرچ کرتے ہوئے دیتے ہوئے اس کا ارادہ فساد کا نہ ہو تو کان رہا اجروہا تو اس کے لیے اس کا ادر ہوگا کس کا خرچ کرنے والی اس عورت کے لیے اس کا ادر ہوگا بیما انفقت اس وجہ سے خرچ کیا ہے اجرہ بیما کسب اور اس کے خامن کو اس کا ادر ملے گا کیونکہ اس نے یہ مال کمایا تھا ولی خاص مثر اور جو خازن ہے جس کے پاس یہ کھانا وغیرہ جس کی نگرانی میں ہے جو سٹور کا محافظ ہے جس کے پاس سٹور کی چابیاں ہیں جو خامند کے ان مالی امور کو دیکھتا ہے تو بیوی اس سے کہتی ہے کہ بھائی اتنا اس فقیر کو دے دو یا اتنا آٹا لے آؤ تو وہ تعاون کرتا ہے فرمایا اس کے لیے بھی اسی طرح کا و ثواب ہے ولی اور خواجن کے لیے آج کی زمان میں آپ کیشیر بھی کہہ سکتے ہیں سٹور کیپر بھی کہہ سکتے ہیں تو خواجن کے لیے مصر و اسی جیسا ذرو ثواب ہے لا قسب ادرآباد انشیا ان میں سے کوئی کسی کے ادر میں کمی نہیں کرے گا بیوی بی کو اپنا ذر ثواب ملے گا اور چونکہ بیوی بی کو ضرور ثواب مل رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاون کے ثواب میں کمی ہو جائے گی خامت کو اپنا پورا ثواب ملے گا اور اس خادم کو خازن کو کیشئر کو سٹور کیپر کو اپنا پورا ثواب ملے گا یہاں پہ سعودی عرب کے وہ علماء کرام جو مستقل طور پہ فتوا دینے کے لیے دستیاب رہتے ہیں اور ان کی کمیٹی کو کہا جاتا ہے اللہ جنا ادا امنفتاح فتوا دینے کے لیے مستقل کمیٹی ان کا ایک فتویٰ ہے اسی بارے میں میں اس ترجمے کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تو لجنا دائمہ کے علماء کرام کہتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے خامد میں سے اپنے خامند کے مال میں سے صدقہ خیرات کرے الا یہ کہ خامد نے اس کو اجازت دے رکھی ہو ہاں خامن کی اجازت کے بغیر تھوڑا بہت صدقہ خیالات کر سکتی ہے تھوڑے بہت سے مراد یہ ہے کہ جتنا معاشرے میں چلتا ہے یعنی کہ اتنا تھوڑا کہ جو اگر دے تو اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا مثال کے طور پہ پڑوسیوں کی مدد کر دے کوئی سوال کرنے آیا تو اسے تھوڑا بہت دے دے اور اتنا دے کہ اس سے خاون کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اجر و ثواب دونوں کو ملے گا تو یہ فتویٰ اور یہ دونوں حدیثیں اس پورے معاملے کو وعدے کر رہی ہیں تو خلاصہ کیا ہے مفہوم کیا ہے کہ کوئی بھی عورت اگر اپنے خامند کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے جبکہ کہ خامد نے اس کو اجازت دے رکھی ہے یا خامد کی طبیعت اور مزاج کو وہ سمتی ہے کہ جتنا مال میں دے رہی ہوں اتنے پہ وہ ناراض ہونے والا نہیں, نہیں, نہیں ہے تو وہ دیتی ہے تو اس دینے پہ اسے بھی ادر و ثواب ملے گا اور خامند کو بھی ادر و ثواب ملے گا اس لیے کہ مال اس کا ہے اور خادم کو بھی ثواب ملے گا اس لیے کہ وہ اس عورت کے کہنے پہ وہ مال نکار رہا ہے فقیر تک پہنچا رہا ہے اسے دے رہا ہے اور ان میں سے کسی کے بھی اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی لیکن اگر اس عورت کو خامند نے روک رکھا ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرا مال صدقہ خیرات نہیں کر سکتی تو پھر اس کو کرنے کی اجازت قتل نہیں ہے یا اتنا زیادہ مال ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ میں دوں گی اللہ کی رامی تو میرا خامند راز ہوگا یا گھر کا خرچہ نہیں چل سکے گا مہانہ خرچ پورا نہیں ہو سکے گا تو پھر ایسا کام خامد کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد حدیث نمبر 680 سو اسی اس حدیث کو اپنے بھی کتب میں جاگا دی کنہوں نے امام بخاری نے امام, امام مسلم نے روایت ہے کس سے اسما سے یہ کون سی اسماں ہے جناب عائشہ کی بہن اسماں ہے یہ کون اسماں ہے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماں ہے یہ کون اسماں ہے جناب زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی بیوی اسماں ہیں یہ کون اسماں ہیں جو جناب عبداللہ بن زبیر مشہور و معروف صحابی ہیں ان کی والدہ ہیں تو ان اسماں سے رویت ہے وہ کہتی ہیں پل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مالی مالن میرا تو کوئی مال نہیں ہے ما علامہ زبیر سوائے اس مال کے جو میرے پاس زبیر لے کر آتے ہیں میرا خامت جو مال گھر میں لے کر آتا ہے مجھے پکڑاتا ہے یا گھر میں رکھتا ہے میرے پاس تو وہی مال ہے اس کے علاوہ میرا اپنا کوئی مال نہیں ہے فتص تو کیا میں صدقہ کا خیرات کر سکتی ہوں یعنی کہ خامد کے مال میں سے صدقہ کا کر سکتی ہوں قالت صدقی آپ نے کہا صدقہ کا خیرات کرو ولا تُوعی. اور اس مال کو روک کر نہ رکھو فیو علی کی ورنہ تم سے اس مال کو روک لیا جائے گا تو کیا اس صدی سے یہ پتا چلا کہ کوئی بھی عورت خاون کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات کر سکتی ہے یا یہ پتا چلا کہ خاوند نے روک رکھا ہو تب بھی کر سکتی ہے <سلام> نہیں کیونکہ نبی علیہ سات اسلام کی تمام احادیث کو جمع کیا جائے گا اور پھر اس سے ایک مفہوم لیا جائے گا تو اس حدیث میں جو ابود شریف میں آئی ہے پہلے میں آپ کے سامنے وعدے کر چکا ہوں کہ آپ نے صاف صاف کہا ہے کہ خاون کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات کرنے کی اجازت <سلام> نہیں ہے <سلام> حتیٰ کہ کھانا بھی خاوند کی اجازت کے بغیر دینے کی اجازت نہیں ہے تو یہاں پہ اللہ کے سر کہہ رہے ہیں رسمات سے تصدقی صدقہ خیرات کرو تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خامند نہیں تمہیں عام اجازت دے رکھی ہے کہ صدقہ خیرات کر دیا کرو تو پھر عورت کر سکتی ہے یا عورت سمتی ہے کہ میں صدقہ خیرات کروں تو میرا خامند راز نہیں ہوگا تو ایسی عورت سے کہا جا رہا ہے تصدقی صدقہ خیرات کیا کرو ولا تو اور مال کو مت روکو فیو علی ورنہ تم سے مال روک لیا جائے گا باب نمبر سات باب کیا ہے اسدا عن اندہ علی کہ صدقہ وہ ہے جس کے بعد مالداری قائم رہے یعنی کہ اللہ کے ہاں قابل قبول صدقہ وہ ہے جس کے بعد آپ کو لوگوں سے مانگنا نہ پڑے جس کے بعد آپ کی وائف اور بچوں کو لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے لوگوں سے بھی کر نہ مانگنی پڑے تو اسدقات صدقہ وہ ہے جس کے بعد مالداری قائم رہے حدیث نمبر 681 سو اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دی ہے کنہوں نے امام بخاری نے اور امام مسلم نے ان حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی ہو یہ حکیم بن حزام کون ہیں حکیم بن حزام الاسدی ام المؤمنین خدیجہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تو حکیم بنہجام سے وید ہے اور ویت کرتے ہیں کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا آپ نے فرمایا الید خیرفلا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والے ہاتھ سے کیا مراد ہے خود نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں وضاحت کی ہے کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد ہے خرچ کرنے والا ہاتھ دیتا ہے دینے والا ہاتھ ایسے ہوتا ہے دیکھیں لینے والا نیچے ہے اور دینے والا کیا ہے اوپر ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے دینے والا یہ لینے والے ہاتھ سے مانگنے والے ہاتھ سے سوال کرنے والے ہاتھ سے بھیک مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو مراد کیا ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو مانگنے والا ہے سوال کرنے والا ہے لید الولیا اوپر والا ہاتھ خیر ان ہے کس سے ملا سفلا نیچے والے ہاتھ سے وبدہ بمن تعول اور آپ آغاز کریں کس چیز کا خرچ کرنے کا جب آپ کے پاس تنخواہ آئے جب آپ کے پاس مال آئے اب آپ اسے تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آغاز کن سے کریں میں وبھی منتعول ہوں آپ آغاز ان سے کریں جن کی آپ یادداری کرتے ہیں جن کا خرچہ آپ کے ذمے ہے جن پہ خرچ کرنا آپ پہ واجب ہے وہ کون ہے آپ کی وائف آپ کے بچے جب تک کہ بالغ نہ ہو جائیں اور اگر والدین کے اوپر خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ بھی آپ کی کفالت میں ہے تو آپ آغاز ان سے کریں بھی من طور جن کی آپ کفالت کر رہے ہیں جن کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے ان کے ایسا نہ ہو کہ پہلے فقیروں مسکینوں میں لٹا دیا اور جب بیگم بچوں کی بات آئی تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود بندوبست کرو اب وہ کیا کریں گے مانگیں گے لوگوں سے سوال کریں گے یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب غصبۂ تبوق کے لیے نبی علیہ صلاۃ وسلام نے اپیل کی کہ لوگ اپنا اپنا تعاون جمع کروائیں چندہ جمع کروائیں اپنا اپنا مال صدقہ خلاف کے طور پہ لے کر آئیں تو جناب عمر فاروق اپنا آدھا مال لے آئے تھے اور جناب ابوبکر بکر سارا گھر لے آئے تھے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بہترین صدقہ کون سا ہے جس کے بعد مالداری باقی رہی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس حدیث میں نفذ آ چکا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کے بعد ہو تو گزارش یہ ہے کہ مالداری گنا اس سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک دل کا مالدار ہونا یعنی کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال دے دیا لیکن دل کیا ہے غنی ہے ایسا نہیں ہے کہ بعد میں پشتائیں گے ایسا نہیں ہے کہ بعد میں بےغم بچوں کو بھیک مانگنے پہ لگا دیں گے تو صدقہ آپ کریں اس شکل میں کہ آپ کے گھر میں اتنا مال ہو کہ گھر والوں کو مانگنا نہ پڑے یا مال نہ ہو تو کم از کم ان کے دل اور آپ کے دل مستغنی قسم کے ہوں مالدار قسم کے ہوں انہیں پچھتاوا اور ندامت نہ ہو یہ مال صدقہ خیرات کرنے پہ اور افسوس نہ ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگر پورا گھر دے دیا تھا ایسا نہیں تھا کہ بعد میں پچھتا گے ایسا نہیں تھا کہ باعت باعت میں ان کے گھر والے انہیں تا نہیں دیں گے اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ نہیں دے دیا تھا کئی لوگ سمتے شاید سب کچھ دے دیا تھا انہوں نے گھر کا سارا مال دے دیا لیکن گھر تو اپنے پاس رکھا تو بخیر اس صدقہ کی اندرا بہترین اور افضل ترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد مالداری قائم رہے وہ میں اللہ جو لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا چاہے یو اللہ اللہ اس کو بچا لے گا جس کو لوگوں سے مانگنا اچھا نہیں لگتا اور اس وجہ سے وہ محنت کرتا ہے مزوری کرتا ہے جاب کرتا ہے تجارت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ میں اور میرے بچے حرام سے بچ جائیں لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بچاتا ہے لیکن یہ کون ہے یہ وہ ہے جس کی دل میں یہ خواہش ہے کہ مانگنا نہ پڑے اور عملی طور پہ بھی وہ محنت کرتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی مانگنا نہیں چاہتے لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے کام کے لیے نہیں جاتے مزدوری کے لیے نہیں جاتے کاروبار کے لیے نہیں جاتے تو پھر کہتے ہیں ہماری جی مجبوری ہے کیا مجبوری ہے آپ کیوں نہیں محنت کرتے یہاں پہ کیا ومئی ہے صاف یوفہ اللہ جو لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا چاہے یو اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں وَمَن اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں اس کو غنی کر دیتے ہیں اس کو مالدار کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے اس حدیث کو روایت کرنے والے کون کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم لیکن آخر میں یہ وضاحت آئی ہے کہ مسلم شریف میں یہ حدیث جو ہے ان ظاہری غنا کے لفظ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے مسلم شریف میں بعد والا حصہ نہیں ہے۔ وخیر و صدقات یان غنا یہاں تک حدیث ہے مسلم میں اور باقی حدیث قسم ہے پھر بخاری شریف میں۔ اس کے بعد باب نمبر آٹھ باب من اجرا نفس ہو سمت کا اجرتی ہی جس نے اپنے آپ کو اجرت پہ دے دیا کیا مطلب اجرت پہ کام کیا مزدوری کی سمت کا بھی اجرتی ہی پھر اپنی مزدوری کو کیا کر دیا صدقہ کا کر دیا امام بخاری کے یہ باپ کیمپ امام بخاری جو اس باپ کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ غریب آدمی صدقہ خیلات کرے تو وہ جائز ہی نہیں ہے کیونکہ پیچھے الفاظ کیا آ چکے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد مالداری باقی رہے اب ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ فقیر کے لیے صدقہ خیلات کرنا جائز ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کرے گا تو مالداری باقی نہیں رہے گی تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں فقیر آدمی بھی صدقہ کا کر سکتا ہے اور اس کے لیے بھی بے پناہ در و ثواب ہے بس وہ وضاحت دین میں رہے جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ صدقہ کا خلاط آپ کریں تو بعد میں اتنا مال موجود ہو کہ بیگم اور بچوں کو مانگنا نہ پڑے یا کم از کم دلوں میں غنا موجود ہو دلوں میں حوصلہ موجود ہو وسعت موجود ہو بیگم یا بچے یہ اعتراض کرنے والے نہ ہوں کہ ابا جی آپ نے سارا مال دے دیا ہم کیا کریں وہ خامد کو پریشان کرنے والے نہ ہوں اور بھیک مانگنے والے بھی نہ ہوں اور خامد بھی ایسا ہو جس کو پتا ہو کہ ٹھیک ہے میں نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے لیکن کل میں دوبارہ مزدوری کروں گا اللہ مجھے کل رزق دے گا تو باپ کیا ہے جس نے اپنے آپ کو اجرت پہ دے دیا پھر اپنی اجرت کو صدقہ خیرات کر دیا حدیث نمبر 682 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں امام بخاری ان ابی مسعود نیل روایت ہے ابو مسعود انصاری سے ان کا نام کیا ہے اخبہ بن عامر اقبا بن عامر ابو مسعود النصاری البدری قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر امر صدقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ خیرات کا حکم دیا کرتے تو ان طلاق السوق ہم میں سے کوئی جاتا کہاں جاتا مارکیٹ میں بازار جاتا فیو تو وہ بار برداری کا کام کرتا کیا کرتا یعنی کہ کلی بن جاتا کلی کا لفظ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کلّی اس انسان کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھاتا ہے جیسا کہ کئی لوگ ریلوے اسٹیشن پہ ہوا کرتے تھے کہ ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے کوئی آدمی آیا اس کے پاس بہت سا سامان ہے تو وہ اپنی خدمت پیش کرتے کہ ہم اس سامان کو اپنی کمر پہ لاد کر آگے لے جائیں گے اور آپ ہمیں کیا دے دیں اجرت دے دیں تو ابو مسعود انصاری کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتے تو ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہاں جاتا بازار جاتا فیو تو بار برداری کا کام کرتا بوجھ اٹھانے کا کام کرتا فیسیب المد تو وہ حاصل کرتا غلہ کتنا غلہ ایک مد کتنا غلہ حاصل کرتا ایک مد ایک مد ایک, ایک سا میں کتنے مد ہوتے ہیں ایک سا میں چار مد ہوتی ہیں اور ایک سا تقریباً اڑھائی کلو سوا دو کلو کا ہوتا ہے یا اس سے بھی کچھ کم ہوتا ہے لیکن آپ اڑھائی کلو لے لیں فطرانے کے موقع پہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے موقع پہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں ان میں لفظ کیا آیا سا کہ ایک سا گندم دینی ہے یا کھجورے دینی ہیں یا جو دینے ہیں اچھا اب ایک سا علماء کے کیا اندازہ لگاتے ہیں تقریباً تو یہ ہے ایک مد تو ایک مد کتنا ہوگا آدھا کلو سے کچھ زیادہ آدھا کلو سے کچھ زیادہ تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بازار جاتا بار برداری کا کام کرتا بوجھ اٹھانے کا کام کرتا فیصب المد تو وہ حاصل کرتا ایک مد کو اجرت کیا ملتی ایک مد ایک مد یعنی کہ آدھا کلو سے زیادہ اسے گندم مل جاتی یکدورے مل جاتی تو پھر وہ کیا کرتا صدقہ کا خیرات کر دیتا آپ اندازہ کریں کہ گھر میں ایسا مال نہیں ہے جو صدقہ خیرات کے طور پہ دیا جائے محنت مزدوری کا مقصد کیا ہے کہ جو مزدوری ملے گی اللہ کی راہ میں دینی ہے اور آج ہمارا متوسط طبقہ یہ سمتا ہے کہ کا خیرات کی احادیث میرے لیے نہیں ہے یہ دوسروں کے لیے ہیں میں نے اللہ کے راہ میں نہیں دینا تو کہ میں تو سادہ سا آدمی ہوں یہاں پہ دیکھے صحابہ کرام کے پاس زیرو مال ہوتا بازار میں جاتے مین مزوری کرتے جو مزوری ملتی اللہ کے راہ میں سب کا خیرات کر دیتے وہ ان لمی ات ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ آج یہ صورتحال ہے کہ بے شک ان میں سے کسی کے پاس ایک لاکھ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں ایک لاکھ کیا ایک لاکھ یعنی کہ درہم ہم کہہ لیں چاندی کے سکے کہہ لیں یا سونے کے سکے کہہ لیں یعنی کہ ابو مسعود انصاری کہنا چاہتے ہیں کہ وہ صحابہ کے جن کے پاس صدقہ خلاج کرنے کے لیے کوئی بھی مال نہیں ہوتا تھا سطح خیرات کی ترغیب ملتی تو بازار میں جاتے محنت کرتے اجرت لیتے اور پھر وہ سطح خیرات کرتے آج ان میں سے کوئی ایسے ہیں جن کے پاس کتنا مال ہے؟, لاک ہے ایک لاکھ لاکھ ہم یا ایک لاکھ دنار کالا اس عدیز کو جنہوں نے ابو مسعود انصاری سے سنا ہے لیا ہے وہ ہے ابو وائل ابو وائل شکیق بن سلمہ وہ کہتے ہیں ماں نفس یہ تو ابو مسعود انصاری نے کہا ہے کہ ان میں سے آج کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس کتنا مال ہے ایک لاکھ درم یا ایک لاکھ دنار ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم خیال کرتے تھے کہ اس سے مراد وہ اپنے آپ کو لے رہے ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ آج میری یہ صورتحال حال ہے کہ آج میرے پاس ایک لاکھ دینار ہے یا ایک لاکھ درم ہے اور اس وقت کتنے ہوتے تھے کوئی درم نہیں کوئی دنار نہیں کہتے ہیں کہ ماں رفس ہم ان کو خیال نہیں کرتے اللہ رفسو مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو مراد لیتے تھے گر کے اشارہ کس کی طرف کرتے تھے اپنی طرف تو ثابت ہو گیا کہ غریب آدمی بھی ستیہ خلا کر سکتا ہے اور اسے بھی اجر و ثواب ملے, ملے, ملے گا اس کے بعد باپ کون سا ہے باب نمبر نو باب نمبر نو باپاۃ خیرات کرنا کن پہ رشتہ داروں پہ سب کا خیرات کرنا حدیث نمبر چھ سو تراسی سکس ایٹ تھری قاف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دیے کنوں نے امام بخاری, امام بخاری نے اور امام مسلم نے ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ کان ابو من تا کہ ابو طلحہ اور ابو تلا کے نام کیا زید بن سا انصاری ابو تلا انصاری جو ہیں یہ مدینہ میں انصاریوں میں سے سب سے آگے تھے کس لحاظ سے مالن مال کے لحاظ سے مالن کا کیا تھا من نقلین کھجوروں کے درخت تھے کھجوروں کے باغ تھے کھجوروں کے درخت تھے اچھا یہ ابو طلحہ یہ ابو طلح ام سلیم کے خامد ہیں اور ام سلیم کون ہے انس ابن مالک کی والدہ لیکن انس کے انس رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا مالک یعنی کہ ام سلیم پہلے کس کی بیوی تھی مالک کی مالک فوت ہو گئے بعد میں انہوں نے شادی کی ابو طلحہ سے جناب انس ابو طلحہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ مالک کے بیٹے ہیں تو گویا کہ یہ بات جو بتانے لگی اپنے گھر کی بات بتانے لگے ہیں اور امر سلیم کون ہے جو نبی علیہ صاحب اسلام کا اور آپ کے گھر کا بہت خیال رکھا کرتی تھی اور یہی امر سلیم انس ابن مالک کو لے کر آئی تھیں جبکہ دس سال کے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ صاحب اسلام یہ بچہ آپ کی خدمت کیا کرے گا مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انسار میں سے سب سے بڑھ کر مال والے تھے بالمدینہ مدینہ کی پورے مدینے میں مال کیا تھا ان کا من نخلن کھجوروں کے درخت یہ من بیانیاں ہے روحا اور ان کے مال میں سے جو مال انہیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا وہ کیا تھا بیروہ یعنی کہ بیروہ ان کے مال میں سے انہیں سب سے بڑھ کر پیارا لگتا تھا یہ بیروہ کیا ہے یہ ایک باغ کا نام ہے کس کا نام ہے باغ کا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ باغ میں کنواں تھا اس کا نام تھا تو گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ اس باغ میں کنواں تھا جس کے نام کیا تھا بیروہا تو اسی کنویں کے نام پہ باغ کا نام بھی کیا پڑا بیروہا وکانت مستقبل مسجد اور یہ باغ کون سا باغ بیروہا یہ مسجد کے بالکل سامنے تھا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علی اصلاۃ اسلام اس میں داخل ہوا کرتے تھے یہاں پہ میں آپ سے یہ ایک ان کے بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو مصر نبی میں جاتے رہتے ہیں وہ جب مصر نبی کی بائک بیک سائڈ سے داخل ہوں ان کے قبلے کے اپوزٹ سائڈ سے تو گیٹ کا نام کیا ہوگا گیٹ اس کو باب ملک فاہد بھی کہتے ہیں اور اس کا پرانا نام کیا ہے باب مجیدی عام طور क्या لوگ کیا کہتے ہیں اس کو باب مجیدی گیٹ نمبر ٹوینٹی ون اکیس نمبر بائیس نمبر تو جب آپ گیٹ نمبر اکیس سے جو مین گیٹ ہے بڑا گیٹ اس سے داخل ہو تو آپ کی بائیں جانب آپ کی لیفٹ جانب جو پہلا ستون آئے گا اس کی طرف آپ چلے جائیں تو پھر کون سا ستون آئے گا اسی کی سید میں اسی کے برابر میں ایک اور ستون آئے گا ایک اور پلر آئے گا یعنی کہ اب آپ نے پہلے آپ لیفٹ سائڈ پہ مڑے ہیں ستون آیا ہے اب آپ نے آگے نہیں بڑھنا کبرے کی طرف نہیں بڑھنا بلکہ یہ ستون پہلا آیا ہے اس کے برابر میں جو ایک اور ستون اس کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ ایک اگر وہاں پہ وہ قالین نہ ہو تو ایک جگہ ہوگی جہاں پہ گول نشان ہوگا جیسے گٹر کے اوپر نشان ہوتا ہے یا جیسے ایسا نشان ہوتا ہے کہ جس سے پتا چلے کہ اس کے نیچے گٹر ہے ایسا کچھ ہے تو یہ نشان عام طور پہ مسجد میں نہیں ہے وہاں پہ ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ یہاں پہ بیرے رو... یہ بیروہا تھا یہ کنواں یہاں پہ تھا تو حدیث میں کیا آیا وہ کنواں کہاں تھا مسجد کے ساتھ تھا سامنے. اور یہ جگہ آپ مسجد کا حصہ بن چکی ہے تو واللہ عالم میں کوئی یقینی بات نہیں کر رہا لیکن مشہور یہی ہے بلکہ اگر آپ گوگل میں سرچ کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو کئی کلپ مل جائیں گے اردو میں بھی مل جائیں گے جن میں بتایا گیا ہوگا ویڈیو بھی ساتھ ہوگی اور بتایا گیا ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ بیروحہ ہے تو میں اس کا تذکرہ اس اس انداز سے کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ نبی علی السلاۃ السلام کو بھی بڑا محبوب تھا آپ بھی وہاں جاتے تھے یہ ابھی ذات آ دیکھیں وکان رسول اللہ وسلم یت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں داخل ہوتے تھے کس میں اس باغ میں وَيَشْرَبُ مِمَّا إِن فِيهَا قَيِّبُ اور اس باغ میں جو امدہ پانی تھا میٹھا پانی تھا وہ آپ پیا کرتے تھے تو قال انس انس کہتے ہیں فَلَمَّا أُنزِلَتْهَا دِلْآیَا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون تم نیکی کے کامل درجے کو ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو, جو تمہیں بہت پسند ہو تمہیں محبوب ہو آپ اللہ کی راہ میں معمولی چیز بھی دیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں کھجور کا ٹکڑا دیں اللہ اسے بھی قبول کرتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ آپ کو ملے تو پھر آپ اللہ کی راہ میں وہ چیز دیں جو آپ کو سب سے بڑھ کر عزیز ہے تو جب یہ ایت نازل ہوئی اور یہ ایت, سور ایت نمبر 92 تو قام ابو طلحہ دیکھیے صحابہ کے پہ قرآن کیسے اثر ڈالتا تھا ہم بھی ایتیں سنتے ہیں اس کان سے سنی اور اس کام سے نکال دیں ادھر سنی ادھر بھول گئے لیکن صحابہ کے کو دیکھیے کہ قرآن ان کے اوپر کیسے اثر ڈالتا تھا قام ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کھڑے ہوئے آپ کی طرف آئے اور کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان اللہ تبارک و تعالی یقول اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لن تنالبراہتا مما تحبون کہ تم نیکی کے کامل درجے کو ہرگز نہیں پا سکو گے ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جسے تم پسند کرتے ہو جس سے تمہیں محبت ہے وإن احب ام والی الیہ بہروحا یقیناً میرے مال میں سے جو مال مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے وہ کون سا ہے بہرحا ہے انا صدا قطر بے شکری اللہ کے لیے صدقہ ہے آج سے اللہ راہ میں صدقہ کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر ارجو بر رہا و رہا عند اللہ میں امید رکھتا ہوں اس کی خیر کی اور اس کے اللہ کے پاس ذخیرہ ہونے کی مجھے امید ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں جب صدقہ کر دیا ہے تو یہ اللہ کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا اور قیامت کے دن میرے کام آئے گا فضا یا رسول اللہ, اراک اللہ تو اے اللہ کے رسول آپ اس کو وہاں پہ رکھیں آپ یہ اسے دیں وہاں پہ اس کو استعمال کریں جہاں اللہ आपको آپ کو دکھائے یعنی کہ جہاں اللہ جس جگہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے کہ وہاں پہ اس کو استعمال کرنا چاہیے آپ وہاں پہ استعمال کریں میں نے ان کے آپ کے حوالے کیا اور آپ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے ہیں وہاں اس کو استعمال کریں جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ دے دیں لفظی ما کیا فضاہ آپ اس کو رکھ دیں حیثو جہاں اراک اللہ اللہ آپ کو دکھائے بتائے تو مراد کیا ہے کہ یہ باغ میں نے سب کر دیا ہے اس کا معاملہ آپ کے حوالے ہے آپ اس کو وہاں پہ صرف کریں جہاں صرف کرنے کے بارے میں اللہ تعالی آپ کو حکم دے کالا کہتے ہیں کون ابن مالک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بہت عمدہ بہت خوب مال رابح یہ ہے نفع بخش مال یہ ہے فائدہ مند مال یہ ہے وہ مال جو تمہیں فائدہ دے گا یہ وہ مال ہے جس کا تمہیں فائدہ ہوگا کب قیامت بھی بھی کے دن پھر کہا ذالک مال رابح یہ وہ مال ہے جو تمہیں فائدہ دے گا وَقَدْ سمے تم جو تم نے کہا میں نے سن لیا تمہاری ساری بات میں نے سن لی ہے سمجھ گیا ہوں وہ انی اور میں یہ رائے رکھتا ہوں انتج آلہ حافظ اقرابین میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے قریبی رشتے داروں میں تقسیم کر دو ہمارا باپ کیا تھا جو ابھی پڑھ رہے ہیں کہ رشتے داروں پہ صدقہ خراق کرنا تو اللہ کے کی رسول کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انی ارا میں یہ دیکھتا ہوں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تم اس باغ کو کن میں تقسیم کر دو اپنے قریبی رشتے داروں میں فقال ابو طلحہ ابو تلح کہتے ہیں اف یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں ایسے ہی کروں گا فقصم ہا ابو تلحہ تافی اقاربی تو ابو طلحہ نے اس باغ کو تقسیم کر دیا اپنے رشتے داروں میں وہ بنی امی ہی اور اپنے چچا کے بیٹوں میں اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان کا اور ان کے مقام کا اور پھر یہ پتہ چلا کہ ابو طلحہ مدینہ کے انصاری لوگوں میں سب سے بڑھ کر مالدار تھے اور مال کیا تھا کھجوروں کے باغ تھے اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا باغ تھا بیروحات جو اللہ کے رسول کو بھی بڑا پسند تھا اس کا پانی بہت عمدہ میٹھا تھا آپ وہاں پہ جاتے تھے پانی پیا کرتے تھے اور یہ پتہ چلا کہ اللہ نے جب یہ عید اتاری تو ابو تعالیٰ نے اس باغ کو اللہ کے راہ صدقہ کر دیا لیکن نبی علیہ اللہ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بعد یہ کہا کہ آپ یہ تقسیم کریں کہ میں آپ رشتے داروں میں تو ابو تالا نے رشتے کو دے دیا حدیث نمبر چھ سو چوراسی اس حدیث کو بیان کرنے والے کون کون ہیں بخاری امام بخاری اور امام مسلم عن ام سلم رضی اللہ عنہ قالت ام سلمہ رضی اللہ حدی الحاث رویت ہے وہ کہتی ہیں پل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول علی اجر ان ان بنی ابی سلم حدیث کے الفاظ صحیح معنوں میں سمنے کے لیے پہلے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ام سلمہ کون ہیں ہماری ماں ام سلما کون ہیں نبی علی صل... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف یہ ام سلمہ ام سلما کا مطلب کیا ہے کہ سلما کی ماں تو سلما کون ہے سلمہ ان کا بیٹا ہے ان کے پہلے خامت سے اور ان کے پہلے خامت مشہور ہیں کس نام سے ابو سلمہ کے نام سے یعنی کہ سلما ان کا بیٹا ہوا تو باپ ہو گیا ابو سلمہ اور ماں ہو گئی امی سلما تو ابو سلما فوت ہوئے پانچ بچے چھوڑ کر ان پانچ بچوں کے نام بھی سن لیں شاید کوئی نام آپ کو پسند آ جائے آپ بھی اپنے بچے کا رکھ سکیں سلمہ عمر محمد زینب درہ زینب درہ یہ بچیوں کے نام ہیں اور یہ عمر وہی ہیں کون سے جو نبی علیہ السط اسلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے ایک برتن میں تو کبھی ہاتھ ان کا کھانا لینے کے لیے ادھر پڑتا کبھی ادھر پڑتا تو آپ نے پھر ان کو کھانے کے آداب سکھائے تھے کہ عمر سم وکل بی امینی کا وکل مما یلی کہ بیٹا بسم اللہ پڑھا کرو اور برتن میں سے وہاں سے کھانا لو جو جگہ تمہارے سامنے ہے تمہارے قریب ہے تم سے متصل ہے اور دائیں یہاں سے کھانا کھایا کرو اور پھر یہ زینب اور درہ ہے زینب کی کئی ایک عادیث ہیں اگر میں وہ بیان کرنے لگ گیا تو شاید ہم موضوع سے باہر نکل جائیں گے بہرحال یہ پانچ ان کے بچے ہیں تو نبی علیہ اسات اسلام نے جب ام سلمہ کو ابو سلمہ کے فوت ہونے کے بعد شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میرے بچے ہیں مطلب کیا کہ میرے بچے ہیں میں ان کی خدمت کرتی ہوں تو پھر آپ کا حقدار ہی ہوگا یا ان کا حقدار نہیں ہوگا تو آپ نے کہا تھا تمہارے بچے میرے بچے ہیں تو یہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول علی اجرن ان ان اور یہاں پہ یہ بھی نوٹ کریں کہ نبی علیہ السلام نے امی سلمہ سے شادی کی کتنے بچوں کی ماں ہیں پانچ بچوں کی مجودہ حالات میں ان امور کو جاننا نائے ضروری ہے کیونکہ غیر مسلم لوگ نبی علیہ السلام کے تعلق سے غلط گفتگو کرتے ہیں چونکہ آپ نے اللہ کی اجازت سے گیرہ شادیاں کی تھیں تو وہ یہ ظہر کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ جنسی ان کے جنسی امور کے بڑے خواہش مند تھے اور یہ کہ آپ کی دلچسپی انہی امور میں تھی تو یہ ان کی گفتگو کفر کی حیثیت رکھتی ہے مسلمان اگر ایسی گفتگو کرے تو کافر ہو جائے گا صحیح بات یہ ہے کہ نبی علی صاحب سلام نے گیارہ شادیاں کی ہیں لیکن گیارہ میں سے جو کنواری بیوی ہے وہ صرف ایک, ایک, ایک ہے جناب عائشہ اگر آپ جنسی امور کے خواہش مند ہوتے تو آپ کی ساری بیویاں کنواری ہوتی اور ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی کیونکہ صحابہ کرام اپنی بچیوں کے رشتے دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے لیکن آپ نے صرف ایک کنواری اور یعنی کہ لڑکی سے شادی کی ہے باقی سب بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ یہاں پہ دیکھ لیں پانچ بچوں کی ماں ہے تو شادی کیوں کی ہے آپ نے اس کی ایک حکمت و ذہن میں آتی ہے کہ امر سلمہ نے اللہ کی راہ میں مکہ سے مدینہ ہجت کی تھی اور اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ وہی امر سلمہ ہے کہ ان کے شوہر ہجت کرنے لگے ان کے ساتھ امر سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم نے جانا ہے چلے جاؤ ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے ہماری بیٹی ہمارے پاس رہے گی تو ابو سلمہ چلے آئے ابو سلمہ کا بھی ایمان دیکھیں بیوی بی کی وجہ سے رکے نہیں چلے آئے ام سلمہ کو چھوڑ آئے تو ام سلمہ روزانہ اس جگہ پہ آ جاتی جہاں جس جگہ خاموں سے جتائی ہوئی تھی وہاں روتی رہتی روتی رہتی حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے سفارش کی تو پھر مکہ والوں نے ان کو بھی جانے کی اجازت دی تو انہوں نے اللہ کی راہ میں مکہ سے مدینہ کا سفر تنہا کیا تھا اکیلے کیا تھا راستے میں کوئی آدمی مل گیا تھا لیکن اپنی طرف سے یہ تنہا نکلی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دے کر آئی ہیں مدینہ آئی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد خان فوت ہو گیا ہے بیوہ ہو چکی ہیں تو نبی علیہ تسنام ان کو سارا دینا چاہتی ہیں تو اس لیے آپ نے شادی کا پیغام بھیجا تو اب یہ اللہ کے رسول سے کہہ رہی ہیں علی ادر بنی عبی سلما کیا مجھے ادر و ثواب ملے گا کہ میں ابو سلما کے بیٹوں پہ مال خرچ کروں ان کے میری وہ اولاد جو ابو سلمہ سے ہے اگر میں ان کے اوپر مال خرچ کرتی ہوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا کیونکہ میری بھی اولاد ہے انما نما بنی یا اس کے نہیں وہ میرے بھی بیٹے ہیں فقال کہ ان کے اوپر مال خرچ کرو فلاکی اجر ما انفقتی علیم تمہیں اجر و ثواب ملے گا اس مال کا جو تم ان کے اوپر خرچ کرو گی اللہ اکبر انسان اپنی وائف پہ خرچ کرے تو ادر و ثواب ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرے تو ادر و ثواب ہے خصوصاً یہاں کیونکہ بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہوا کرتا ہے خامت کے ذمہ اور یہاں پہ ماں خرچ کر رہی ہے تو فرمایا اس لیے تمہیں اجر و ثواب ملے گا تو یہ حدیث خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے ان عورتوں کے لیے جو بیوہ ہو جاتی ہیں اور پھر اپنے بچوں کو پالتی ہیں یقیناً انہیں بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیے ان کے لیے جنوب سواب کتنا ہے حدیث نمبر چھ 685 پچا پچاسی اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں جاعت زینب جناب عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی وائف ان کی بیگم وہ آئیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی مانگ رہی ہیں کیا مطلب اندر آنے کی گھر آنے کی فقیلہ تو کہا گیا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہادی زینب یہ زینب ہیں یعنی کہ آپ کے دروازے پہ زینب کھڑی ہیں اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہیں آپ نے کہا بھی زینب نام کی عورتیں تو کئی ہیں تو یہ کون سی زینب ہے فقیلہ تو کہا گیا امراۃ مسعد یہ عبداللہ بن مسعود کی وائف ہے ان کی بیگم ہے اجازت دے دو فعودین اللہ تو ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی قالت کہنے لگی یا نبی اللہ اللہ کے نبی ان کا امر تل یوم بس صدقہ کہ بے شک آج آپ نے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اصل میں یہ عید کا دن ہے عید کے خطبے میں آپ نے عورتوں کو سپیشلی صدقہ خیرات کا حکم دیا تھا تو یہ کہتی ہیں کہ آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے وکان لی اور میرے پاس زیور ہے وہ میرا ہے میں مالک ہوں میرے پاس زیور ہے لی وہ میری ملکیت ہے میں اس کی مالک ہوں فارت تو ان اتصدق بھی میں نے اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہا دیکھیں نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے صدقے کی تو کیسے آپ کی حدیث نے اثر ڈالا ہے عید کے دن زیورات صدقہ کرنے کے لیے پہنچ گئی ہیں فضام ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اسے صدقہ خیرات کرنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن مسعود میرے شوہر کا یہ دعویٰ ہے ان کا گمان ہے کہ اند ہو حق منتقم کہ وہ, وہ کون تھا عبداللہ مسعود وہ اور ان کی اولاد زیادہ حقدار ہے ان میں سے جن پہ میں صدقہ خیرات کروں. ان عبداللہ کہہ کہ بھی جن کہ تم صدقہ کا کرو گی ان سے زیادہ حقدار تو تمہارا اپنا خامد ہے میرے مالی آلات دیکھو تم لوگوں کو دینے جا رہی ہو مجھ سے بڑا فقیر کون ہوگا تو کہا بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی کہ عبد المسود اور ان کی اولاد ان میں سے جن پہ میں صدقہ خیرات کروں گی زیادہ سب سے بڑھ کے حقدار ہیں فقال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ کا ابن مسعود کہ عبداللہ مسعود نے بالکل صحیح کہا ہے سچ کہا ہے زوجو کی و ولدو کی احق من تصدق بھی تمہارا شوہر اور تمہاری اولاد ان میں سے سب سے بڑھ کر حقدار ہیں ان میں سے جن پہ تم صدقہ خلات کرنا چاہو جن پہ صدقہ خیرات کروگی ان میں سے سب سے بڑھ کر صدقہ خیرات کے حقدار کون ہے تمہارا خامد اور, تمہارا اور تمہاری اولاد کیوں کیونکہ رشتہ دار ہیں تمہارے تو قریبی رشتہ دار کو چھوڑ کے جو غریب ہیں مسکین ہیں مانگ رہے ہیں اور کسی اور کو دینا یہ مناسب نہیں ہے بلکہ دوسری ریت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ اگر تم دن مسعود کو دو گی تو تمہیں دو راجڑ ملے گا سطح خیرات کرنے کا بھی اور رشتہ دار کو دینے کا بھی یاد رہے کہ بیوی خامند کو زکوات دے سکتی ہے اگر خامند فقیر ہے مسکین حقدار ہے تو بیوی اس کو دے سکتی ہے لیکن خامد بیوی کو زکاط نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ بیوی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے خامد کے ذمے تو بیوی کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دے رہا ہے جبکہ بیوی کے ذمے خاون کا خرچہ بھی نہیں بھی. ہے تو اگر بیوی مالدار ہے خاون فقیر ہے تو بیوی اس کو زکا دے سکتی ہے صدقہ دے سکتی ہے باب نمبر دس باب وصول وسول صداقات المیت صدقے کے ثواب کا میت تک پہنچنا یعنی کہ اگر کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں تو اس کو اس کا ثواب ملے گا حدیث نمبر 686 چھ سو چھیاسی اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون سی امام امام بخاری عنی بن عباس رضی اللہ عنہما انبنطا رضی اللہ توا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ انصاری ان کی والدہ فوت ہو گئیں جب وہ ان سے غائب تھے ان سے دور تھے سے وہاں پہ موجود نہیں تھے, تھے, تھے, تھے علمایک نام نے لکھا ہے کہ یہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے کسی قصبے میں گئے ہوئے تھے پیچھے سے والدہ فوت ہو گئی فقارا تو کہنے لگے یا رسول اللّہ اللہ کے <kemhi> رسول ان امي میری ماں فوت ہو گئی ہیں وانا غائب عنها میں ان سے غائب تھا ان کے پاس موجود نہیں, نہیں تھا ا ينفعها شيء انت صدقت به عنها کیا انہیں کوئی چیز فائدہ دے گی نفع دے گی اگر میں وہ چیز ان کی طرف سے صدقہ کر دوں اگر میں اپنے مال میں سے کوئی چیز ان کی طرف سے صدقہ خلاط کر دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا نعم تو آپ نے کیا کہا ہوگا اشید کا صدا قطن علیہ تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ صدقہ ہے ان کی طرف سے کن کی طرف سے والدہ کی, کی طرف سے اساد بن عبادہ نے اپنی والدہ کی طرف سے اپنا پھلدار باغ صدقہ کر دیا اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا اس سے پتہ چلا کہ بچوں کو چاہیے کہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی انہیں یاد رکھیں ان کے لیے دعائیں کیا کریں اور ان کی طرف سے صدقہ خلاج کیا کریں لیکن ان کی طرف سے قرآن پڑھ کر بخشنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے ایسے ہی صرف طواف کرنا میت کی طرف سے یہ بھی ثابت نہیں ہے پورا حج میت کی طرف سے کر سکتے ہیں اگر اپنا حج کر چکے ہیں تو ایسے ہی پورا عمرہ کر سکتے ہیں لیکن صرف طواف کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچانا یا تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچانا یا میت کی طرف سے نمازیں پڑھنا یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت नहीं. نہیں ہے اس کے بعد الفصل الرابع کون سی فصل ہے چوتھی فصل. چوتھی فصل ہے اس میں کیا ہے؟ احکام المسلہ مانگنے کے سوال کرنے کے احکام لوگوں سے سوال کرنا مانگنا اس کے احکام اس میں پہلا باب باب کیا ہے الحد س العمل کام کرنے کی ترغیب دینا دوسروں کو ترغیب کے دینا کام کرنے کی ترغیب دینا مزدوری کی ترغیب دینا ول استفاف اور سوال کرنے سے اتناب کرنا گریز کرنا بچنا حدیث نمبر چھ سو ستاسی سکس ایٹ سیون اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جاگہ دینے والے امام کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ہیں عن ابی سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ رویت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ اننا سم من الانصار کہ بیشک انصاریوں میں سے کچھ لوگوں نے سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کس کا مال کا مانگا آپ سے فَآطَاهُمْ تو آپ نے ان کو دے دیا سُمَّ سَعَلُوْهُ انہوں نے پھر آپ سے سوال کیا فَآطَاهُمْ آپ نے پھر ان کو دے دیا حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ یہاں تک کہ وہ مال ختم ہو گیا جو آپ کے پاس موجود تھا فقالت تو آپ نے کہا ما يَكُونُ عِنْدِي من خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ جو بھی میرے پاس خیر ہے جو بھی میرے پاس مال ہے من خیرن یہ مین بیانیاں ہے ماں کی وضاحت ہے جو بھی مال جو بھی خیر میرے پاس ہے تو میں اس کو تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس کو کسی اور کے لیے ذخیرہ کر لوں اور تمہیں نہ دوں جو بھی میرے پاس مال ہے فلا ادخ خیرہ کم میں اسے تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا میں اور جو سوال کرنے سے گریز کرے گا بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے محفوظ کر لے گا بچا لے گا وَمَن اللہ اور جو بے نیاز رہنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیں گے جو لوگوں سے بے نیاز اللہ سے بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا جو لوگوں سے بے نیاز رہنا چاہتا ہے لوگوں سے مانگنا نہیں چاہتا, نہیں چاہتا. لوگوں پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تو ہلّا اللہ युसब्बिर युसब्बिर, युसब्बिर जो, जो اللہ اس کو بے نیاز کر دیں گے مالدار کر دیں گے غنی بنا دیں گے وہ تصبر یوسبر یوبر اللہ اور جو صبر کرے جو صبر جو صبر کرنے کی کوشش کرے تو یوسبر اللہ اللہ اس کو صابر بنا دیں گے اللہ اس کو صبر کرنے کی توفیق دے دیں گے اللہ اس کے دل میں صبر ڈال دیں گے وما اوتیہ احدن اطا خیر صبری کے صبر سے بڑھ کر وما اوت یا کسی کو کوئی ایسی نعمت نہیں دی گئی کسی کو کوئی ایسی نعمت دی. نہیں دی گئی کسی کو کوئی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر ہو اور صبر سے زیادہ وسیع ہو یعنی کہ صبر میں بڑی خوبیاں ہیں صبر کے بڑے فوائد ہیں تو کیا کہا آپ نے جملہ آخری بہت ہی سارے جملے آپ کے قیمتی ہیں لیکن خصوصاً یہ آخری جو ہے کہ مما اوت یہ عہد العطاَََََََََََ یعنی کہ کسی کو اللہ نے کیا خوبی دی کسی کو کیا دی کسی کو کیا دی لیکن جو اہم ترین خوبی ہے وہ کیا ہے صبر ہے وہ ماں اوت یہ عہد کسی کو کوئی چیز ایسی نہیں دی گئی جو صبر سے بہتر ہو صبر سے زیادہ وسیع ہو تو اس حدیث سے ترغیب کیا ملی سوال کرنے سے بچنے کی کیونکہ آپ نے کیا کہا وہ میں صاف یہ اس کا ہے باب سے تعلق کہ جو مانگنے سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچا لیں گے وَمَن اور جو بے نیازی اختیار کرنا چاہے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دیں گے لوگوں کا اس کو محتاج نہیں بنائیں, نہیں بنائیں گے, دی گے, دی. گے اس کے بعد حدیث نمبر چھ سو اٹھاسی حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری عزیز. اور امام مسلم ان حکیم بن رضی اللہ عنہ روایت جناب حکیم بن حزام سے یہ وہی ہے کون حا اللہ اللہ مانگا مانگا مال میں نے اللہ کے رسول سے مانگا سوال کیا فعطانی تو آپ نے مجھے دے دیا میں نے پھر سوال کیا فاتانی تو آپ نے مجھے دے دیاتح الطوف آتانی پھر میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے دے دیا تین دفعہ سوال ہو گیا تین دفعہ, تین دفعہ ہو گیا پھر آپ نے کہا یا حکیم اے حکیم اندل مالا خدی رتن یہ مال سرسبد و شاداب ہے میٹھا ہے ان کے مال دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے خوشنما ہے دل کو باتا ہے دل چاہتا ہے انسان سارا مال اپنے گھر میں جمع کرنے تو یہ مال بڑا خوش نما ہے سر سبزوں شاداب, شاداب ہے حل وطن ہے یعنی کہ مال کو گویا کہ آپ نے تشریح دے دی پھل سے پھل اگر تازہ ہو اور میٹھا ہو تو کھانے کو دل چاہتا ہے چلے جی سخاوتی نفسین بور فرماتے ہی ہیں کہ یہ مال سرسد و شاداب ہے میٹھا ہے جو اس مال کو لے دل کی سخاوت کے ساتھ کیا مطلب کرنے ٹھہرے جو اس مال کو لے دل کی سخاوت کے ساتھ بوری کلحفی ہی اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی برکت کون ڈالے گا اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو یہ مال لے جب کہ وہ مال مانگنے والا نہ ہو اپنے دل میں سخاوت ہو اپنے دل میں بے نیازی ہو مانگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے پھر بھی دینے والے نے دے دیا کے طور پہ ہدیہ کے طور پہ تو یہ مال پھر آپ لے لیں تو پھر اس مال میں آپ کے لیے کیا ڈال دی جائے گی برکت ڈال, ڈال دی جائے گی دوسرا مانا یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس مال کو لے دل کی سخاوت کے ساتھ یعنی کہ دینے والے نے سخاوت سے دیا آپ نے مانگا نہیں ہے دینے والے نے اپنی سخاوت سے دیا آپ نے مانگا نہیں, نہیں ہے جو اس مال کو لے دینے والے کی سخاوت کے ساتھ تو اس کے لیے بھی اس مال میں کیا ڈال دی جائے گی برکت ڈال دی جائے گی امن احد اشرافی نفسن لمبار ہی اور جو اسے لے اپنے نفس کی لالچ کے ساتھ دل بار بار دل دیکھ رہا ہے کہ یہ مال مجھے مل جائے اشارے کنائے مانگنے کا انداز اور جو اس مال کو لے دل کی لالچ کے ساتھ اس کے جھانکنے کے ساتھ تو لم یبارک لہوفی ہی اس کے لیے اس مال میں برکت نہیں ڈالی جائے گی اس کے لیے مال با برکت نہیں ہوگا وکان اکلدی یا اکلولاشبہ اور ایسا آدمی جو مانگ مانگ کر لیتا ہے ایسا آدمی جو ہے یہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا رہے ویشبہ لیکن سیر نہ ہو پیٹ اس کا نہیں بھرتا کھا رہا ہے کھا رہا ہے یہ بھی کھا لیا لیکن پیٹ بھرتا ہی نہیں جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور وہ پھر مانگتا ہی رہتا ہے مانگتا ہی رہتا ہے پیٹ اس کا بھرتا ہی نہیں ہے علی خیر اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل اور بہتر ہے تو اس حدیث میں بھی آپ نے ترغیب دی ہے کہ مانگنا نہیں ہے مانگنے سے بچو گریز کرو اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ دنیا کا مال کیا سرسبد و شاداب ہے انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے خوش نما ہے آنکھوں کو باتا ہے پیارا لگتا ہے اس کے بعد حدیث نمبر چھ سو چھ سو انوے سکس ایٹ نائن خواہ اس حدیث کو ابھی کتاب میں اجگا دینے والی امام کون سے امام ہیں بخاری میرے وہ دوست جو درس سن رہے ہیں اور ان کے سامنے کتاب بھی موجود ہے وہ نوٹ کریں گے کہ حدیث نمبر 688 688 اس کے آخر میں وہ بریکٹ نہیں ہے جس بریکٹ میں یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں اس حدیث کے نمبر کیا ہے یہاں پہ اس کا وافی میں اس کا نمبر کیا ہے اب ہر حدیث کے آخر میں اس کتاب کے معالف شیخ سال شامی بتاتے ہیں کہ یہ حدیث اگر آپ نے بخاری میں پڑھنی ہے تو وہاں نمبر کیا ہے مسلم شریف میں پڑھنی ہے تو وہاں پہ اس کا نمبر کیا ہے لیکن اس حدیث کے آخر میں نہیں بتایا شاید وہ رہ گیا ہے بر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 2750 2750 اس کے بعد ہے پھر سکس ایٹ نائن خا اس حدیث کو بیان کرنے والے کون امام امام بخاری زبیر ابن العوام ہے سے زبیر بن عوام سے ان کا تذکرہ پہلے بھی میں نے کیا تھا کب جب جناب اسما کا ذکر آیا تھا ابو بکر کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالی عنہما میں نے کہا تھا وہ زبیر بن عوام کی زوجہ ہیں ان کی وائف ہیں یہ ہے زبیر بن عوام تو زبیر بن عوام سے رویت ہے اور یہ کن میں سے آشرا مبشرہ میں سے ان دس صحابہ کے نام میں سے ایک جن کو دنیا میں ایک ہی مجلس میں ایک ہی مقام پہ جنت کی خوشخبری ملی اور ان کے بارے میں حدیث ترمنی شیب میں موجود ہے بن عوف روایت کرنے والے ہیں کہ یہ دس لوگ جو ہیں جن کو دنیا میں خوشخبری ملی ہے جنت کی تو زبیر بن عوام سے روایت ہے وہ روایت کیسے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا کہ آپ نے فرمایا خدا کم حبلا تم میں سے کوئی اپنی رسی لے تم میں سے کوئی کیا لے اپنی رسی, رسی فیا تو وہ اپنی پوش پہ رکھ کر لکڑیوں کا لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے رسی کس لیے پکڑی ہے لکڑیاں کٹھی کر کے جنگل سے ان کو باندھ لوں گا تو فرمایا تم میں سے کوئی اپنی رسی لے اور اپنی پشت پہ لاد کر لکڑیوں کا گٹھا لائے فی آ تو اس کو بیچ دے فف اللہ بحا وجاؤ تو اللہ تعالی اس کے ساتھ اس کے چہرے کو روک لیں کسی چیز سے روک لیں مانگنے سے کسے روک لیں مانگنے لیں جن کی یہ انداز اختیار کرنے سے اگر اللہ تعالی اس کو مانگنے سے روک لیں تو خیر اللہ یہ اس کے لیے بہتر ہے مین اینسا اس بات سے کہ لوگوں سے سوال کرے او وہ اس کو, کو دے یا اس کو نہ دیں تو کتنا عظیم شانت طریقہ آپ نے بتایا ہے تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ کوئی بھی مجبوری کے بغیر سوال نہ کرے نہ مانگے آپ محنت کریں مزدوری کریں دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ رسی ایک لے لو بس جنگل میں جلے جاؤ لکڑیاں جمع کرو پہ لات کر لے آؤ اور اسے فروخت کرو جو پیسہ آئے اس کے ذریعے گھر کے لیے غلہ وغیرہ خرید لو کھانے کا بندوبست کر لو اپنے لباس کا بندوبست کر لو تاکہ تمہیں مانگنا نہ پڑے تاکہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ سوال کرنے کی ذلت سے بچ جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ لوگوں سے سوال کریں اور وہ پتہ نہیں دیں یا نہ دیں باب باب باب نمبر دو کیا باب ہے باب مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرنے کی ممانت مال میں اضافہ کرنے کے لیے مال بڑھانے کے لیے سوال کرنے ہے مجبوری نہیں ہے بس یہ ہے کہ ایک لاکھ روپیہ ہو گیا ہے تو اور مانگیں گے تو دو ہو جائیں گے اور سوال کریں گے تین ہو جائیں گے تو مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرنے کی ممانت حدیث نمبر چھ سو نوے سکس اس حدیث کو رویت کرنے والے امام کون سے امام مسلم عن ابی حریرہ تا رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ریرہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے من سآل الناس اموالہم تکثورا جو لوگوں سے ان کے مال کا سوال کرے جو لوگوں سے ان کا مال مانگے لیے مال میں اضافہ کرنے کے لیے مال پڑھانے کی غرض سے فَإنَّمَا جَمْرًا تو سوائے اس کے نہیں یہ سوال کر رہا ہے کس کا انگارے کا یہ مال کا سوال نہیں کر رہا یہ حقیقت میں کس کا سوال کر رہا ہے انگارے, انگارے, انگارے, انگارے کا جہنم کے انگارے کا سوال کر رہا ہے پھل یس اولی اللہ بس تھوڑے طلب کر لے کیا انگارے اول یہ سکسر یا زیادہ طلب کر لے یعنی کہ یہ جو مانگنا ہے بغیر کسی مجبوری کے مال پڑھانے کے لیے مانگنا ہے یہ جہنم کی آگ کے انگارے آپ جمع کر رہے ہیں جتنے زیادہ مانگیں گے اتنی اتنے ہی زیادہ آپ اپنے لیے جہنم کی آگ کے انگارے جمع کر رہے ہیں اور جس قدر کم مانگیں گے اسی قدر آپ جہنم کی آگ کے انگارے کم جمع کر رہے ہیں اور جو بالکل نہ مانگے تو وہ ان انگاروں سے محفوظ رہے گا اور دور رہے گا تو بہرحال اس حدیث سے صاف صاف پتہ چلا کہ لوگوں سے مانگنا سوال کرنا اس لیے کہ مال بڑھ جائے یہ درست نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے تو آج یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ باقی جو عادیث ہیں ان کو آئندہ درس میں مکمل کریں گے اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دیں کہ آپ ہفتے میں تین بار قیمتی وقت دیتے ہیں ہفتے کا دن اور منگل کا دن اور بدھ کا دن یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ یہ جی قبول فرما لے اگر اللہ اس عمل کو قبول فرما لے میری طرف سے آپ سب کی طرف سے اور ان تمام ساتھیوں کی طرف سے جو اس سلسلے میں تعامل کر رہے ہیں ریکارڈنگ وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں زوم کا سسٹم چلاتے ہیں واٹسپ کے گروپ چلاتے ہیں جن میں وافی کے درس آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی ان سب ساتھیوں کی محنتیں قبول فرمائے اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی دے تاکہ ہم ایسے علم دیتے رہیں اور لیتے رہیں اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے و آخردہ عالا انمد رب العالمین